باب فاذیر بجائے وقر دادریم باپ دم حضیث ربت ماں سبقہ اول باپ کی ذکر دو وزور ایمان یہ تفصیل کی سروش نے تفصیل کی فرضد وزور ذکر کو یہ شراب دفار امون فرض دے, دے دا او پید اوگاسن کی گئی فرجدا ذکر کے حکم آخر کی فرجت رد وضو دے رقب آپ کے بیاں فرضی تری وضو کی, کی, کی. ترکیب بیان دو فضیلت رضو کی معروف کی بیان فضیرتر دی تشویر و غرب الماجرین کی اراب دف دے اور جرم دے فََبْضُ الْ Oxflush. وَالْخُرْهِ المحجرِينَ وَالْخُرْهِ المحجرِينَ و opin the ello. صُرَت Росс curd. و مأراه. وصر These writings تأثير كثيرا시죠? ہے ربما حضور ello. بعده ينبغوا هذا الصاريvن lors الغ، بعده لَن اُصَالُ الوُزُو وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنَ الْعَصَالِ الوُزُو مُفَضَّلُونَ وَخَبَر مَغْلُوب ذِكَا اسْتِنْدِيذِي أَوْ اسْتِنُفُوا عَادَ وَجَدَ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ من اصل الوضوء او كين تنديدي اسفين من العناصرهم من اصل الوضوء غريم مرشاد قريهد تهجيله هذه اثار الوضوء اني كغرا تهجيله غير يوجد اثار الوضوء غريم عالم الشنديدي كتابه ذات باب فضل الوضوء الغر المحجلون من اصل الوضوء باب معرض فضل او باپ کی دو پدی باپ کسی باپرت ذکر رول محجرت دوبارہ کے لیے پدے باپ فضرت دوکر دو مغر محجرات کی بری بانی حضرت مزافی ذکر دے یا پتہ مہجروں دام دلالت کے بری بانی مانا جائے باپ فضر غربری دا بارت فضرت فضرت نہمانا چاہد اگر اب اگر ہاس میں نے چی کی چبہ کوئی جب ہے چبیاض حل بیا وہ پرس الجح بیا چاہیے تو چل گئے گی مہاواری کے محجرون جب تم محجل تحجیل ما بول دے تحجیل اگر بیاسے گی تو خود اب ہے پختو کہ پختو وی رہے پھنور مرتے وی دیکھیے سب داس باپ بار پر جگت دہبی خلط کی چہابی بھی اسپنٹن دی لقد قررت بقى مالك او صفلو قوالك محجلون ذا تحجيل لليل جما ذا محجلنا تحجيل بياص تبعنا كي كي في فوق رجل لحيوانكي باكي في دريوكي بياض ويو خالي ويو خالي فيها بيض بياض وي من اعصائي الوضو وذقت غراء و تحجيل شراغ لحي ذا وجد اعصائي الوضونا رضا الدلالة و تجلات الوضو باريكي رکی تمہ ابھی ہو رہا مسجد چھت تھا محجرین یو م یوم داون الملکیامت رابل نمیش پرندہ قیامت کے مراقب بہاذه اللقب دین امتی یوم داون الملکامی امت ہمارا بندہ پرندہ قیامت کی پیدہان کے موصوب بہاذه الصفات موصو او متلبس بہاذه صفات جو غرم محجرین کنتن دیجی نچرگی محجرین سن فوالا ان و pues <tell> <حصل> <vzuaöst>, <مستث> Arizona, نور نو رومی جان کا دا مار بت چاوی مخیو دا خدا شناخت, شناخت دیو کوردار <دار2001> ساب کی حاج ابراہیم علیہ جبار بانی اور تو اور جاہا ارادہ نہ بنا تو توزعت ساری رز میں جسد توزعت تو وضو نے مقصاد دیو متنا اور بتا دو مقصاد میں آسان وضو دی دی. دی بس دی. ہماری سپین سپین سپین بھی سپین بھی ستا میو میرا چترا پتھر صاحب دیو خرے مالاس را <S qui> وہ کہا فتح کی مختلف منتظب احنا مل اور مہاراجا حافظ تحدید شافی ام تل و رامو بھئی فل مہارا سرا فضل اکوار نویزی کریو چیادت مافو کل مرفقین ول کابین بلا توقی دن ولا تحدید پیادت علا ما فو مر فقین رقبا جنگون کو مبارک کائن کار کی تھوری نا براد المانا مانا سر ہرا بنا نہ تو ثبوت مستے انکارک ہرا بنت انکار اذبیلہ صلاۃ و سلام غسل ایدہ المنافہ شراف العز فی لاذ ذکرین ذو نہا شلے وکلمت دانی ابیہ یہ رسول اللہ غسل ایدہ و سلام شراف العز ثم مسحہ راسہ ثم غسل ایدہ منافہ شراف الصاف ثم غسل ایدہ و سلام شراف الصاف تو اللہ حدیث میرے فخدار تھا ثابت تھا مرکوان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی دعون من کاوت و برم محجر من اوصال نور لا ثابت مرفوع عند القول النبي صلی اللہ علیہ وسلم دے لیکن دا اخر میں کتاب جب میں 57 کو مثیل ور رضو فلفل دے کے خلاف دے نو مر روایت وسلم دے مقفتی کلام محنو لا او محوف دا دا دا دا کی داخل دے پیشویت مقفیت پہ بلکی جی کو نسو راق منقول دے. دے صحابی کی داز رے. دا, دا, دا, دا, دا. دا, دا رسول ابوہر ہونے بتال موالکر زیادہ مقدار بالکل صا دبت پا ثابت شریت کے حدود شریو بانے اور جاگے نہ جاتے حدودہ کراتا چکم کا دیر راہ کام نو مور شریف کر پری جاگے باندھتے انہیں کرشی کتاب لا رمضان او نبق حکمتار شریع بنے مناط اور دیگرے کے توہم تو زیارت کے فنو دار شرعیہ والے دعویے افثناء لاذ العمتي بہقال ما عجل الفطره واخرص تصحیح او كما قال تاجيل بالفطره والراغرے ماقام داخل شرجہ امتی کی ایک کے چترجہ علماء کے دم تو ہوتے ہیں اور تم مصیبو دا یہ تاخیر دا سحور من دو مصحب دے گئے پچھ پچھ بس لیتو کرے واچے کو لاؤں ہر دو پھلیتو دا زیادت دے گئے وہ رجکر شروع کی گئے رکھا دو رو شروع کی گئے اسرچی دیر دیر مشکل شروع گئے دا تاخیر سحور کی مصحب دے گئے تاخیر وانے کی توہم دا زیادت دے گئے اگر کتھا دانا کیا توہم دا زیادت دے انہا اولا امدار مولا زاور اور ثابت نو ابو ہرن اقار کہیں انداد کبی نے ذ فعل العشاب رے چار ترا ہوا داروا طاوریدو لاغا حمل کو بدون نور تا کتاب تر کتاب نکم خبر مثال دی دی دار ابو حسین خدی و بابو کی راغنی ابو حسین خدیوں سے جانے جانے واور سمیت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم المیت یبعثو یوم القیامہ فی سیابی ہو ملعا پاکر جاموز بکرد کی گئی طول محادثین و صحابات السیاب میں مراد عمل آخری سیاب کینہیسا کینہیسا عمل اقلار روز درس السیاب صاحر السیاب دیکی مستعملی مراد تنعمل یولکی سیاب حقیقتن و آخری دنور نصوصا خلاف ردی تقدید مونہ کراہ دا کما خلقنا کم امور و راتین نایات نا مارو مشتر خلق برکن فاسی گئی دانگی نستا حدین القیامہ فقاتن اوراتن شنا والله لو کہاں كان جیسے مانور دا تعارض راج اور ابو سعید قدیری نو ظاہر حمل کا انجام دے کے بریرن قتل ور شاقن سیادت سبق کرینے کے طریقے نو جہازی سوار دفعهمان امر کو ظاہر کا حدیث مان لیا انجام دے کے بریرن قتل ور شاقن دا پھینن تے بریرن قتل تجویل فائدہ دار بانے فیصلہ یادیں خامخواہ انتظام اللہ مناسب حاضر کرواتے اب وہ رہا وہ سودا رہا دین پوری درفیل <سؤال> دی ہے کوئی میں ماہ دیا اور ادا کیا مالی میگی ذا داغرا تو پوس سے داود اس کو تعارف لو تو نذر اصحاب ہو میں مزدار سے کیا بولا کہ ما تو نے دونوں طرح اولاد تاصول تے مقبرے کیتا صحیح کہنا سنن خبر ہے جتاصول یا بنی فردو خبر ہے جتاصول دی ماں مدد سر دستے نہیں کر جب وہ رہا کا سودا وجدا ہر شتنہ لطنطیل ان کے چلے وکلے شی اور دو جلد کیا معنی دا تفتید غریب آتی کرکی چی عبارت دا اسباق تفتید غریب آتی سرا دی فی اسباق سرا فی استعاف سرا چی دا مقداری مفردون رکشان دی دی دا ذات وین دی ثابیت دا دا دا فارا دا اسباق او دا اکمال اور یادو کتبار دا دنک ساو دا انقاسرہ چی دنک کل او کئی انقارا شی آپ دا دا دا دا دا جسب بار کہاں سے کیا دیکھنا ابھی